اٹھارویں بارے کے سطح میں رکو کا آغاز ہے سریف فرقان کی آیت نمبر دس تبارک لدی بڑی برکت والی ہے وہ ذات خوب برکتیں دینے والا ہے اللہ تعالی ان شاء اللہ اللہ کا خیرم منزا لے کا اگر وہ چاہ گے تو آپ کو دنیا میں اس سے زیادہ مال دے دے جنات تجری من ان تاشتی ایسے باغات ہوں جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں وہ یج اللہ کا اور آپ کے لیے محلات اللہ تعالی بنا دے مگر پھر بھی یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے مطالبات ضد کی وجہ سے ہیں بلک زبو بصہ آتی بلکہ ان کافروں نے قیامت کو جھٹلایا جب ان کا یہ تصور ہی نہیں کہ مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اس لیے جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں وہ آد نال وہ شخص جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کیا ادارہ ات ہم مکان جب وہ جہنم کی بھڑکتی آگ ان کافروں کو دور سے دیکھے گی اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے جہنم کی آگ کو اللہ تعالی دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا تو جہنم کی آگ جب مجرموں کو دیکھے گی دور سے تو وہ جوش مارے گی سمے اولا تغ و زفیرہ تو یہ لوگ اس موقع پر جہنم کا جوش مارنا تغ جوش مارنا زفیرہ چنگارنا زوردار آواز نکالنا سنیں گے ایسی خوفناک جہنم کی آواز ہوگی کہ کافروں اور گناگاروں کے دل لرز جائیں گے وہ ادا ال اور جب یہ کافر یہ گناگار جہاں ن میں ڈالے جائیں گے مکان وی تو تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے ایسی تنگ جگہ ہوگی کہ ہل بھی نہیں سکیں گے مقررین آگ کی بیڑیوں سے ہتھکڑیوں سے جکڑے ہوئے ہوں گے آگ کی زنجیریں ایسی ہوں گی جس سے ہاتھ اور پاؤں جہاں نمیوں کے باندھے ہوئے ہوں گے دو ہونا لی اس وقت وہ موت کو مانگیں گے وہ کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے لا کا دول یو مت ان سے کہا جائے گا آج کے دن ایک موت مت مانگو ودعو دوڑو کثیرا بلکہ آج تو بہت ساری موتیں مانگو خوب موت کو مانگو مگر تمہیں موت نہیں آئے گی اگر تصور کریں کہ جب مجرم کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر جب مجرم کی پٹائی کی جاتی ہے اسے مارا جاتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے تو کیسا وہ چلاتا ہے چیختا ہے جہنم کا عذاب اس قدر شدید ہے کہ فرمایا جہنمیوں کو جو کھولتا ہوا پی پلایا جائے گا اس کا ایک قطرہ اگر دنیا کے پہاڑوں پر ڈالا جائے تو پہاڑ پگل جائیں قل کہ محبوب آ فرمائیے علی کا کیا یہ جہنم کا عذاب اچھا ہے ام جنت خلدل دل لتی و کیا وہ جنت اچھی ہے ہمیشہ والی جنت الدل متقون جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا پتہ دونوں میں سے کون سا راستہ اچھا ہے جنت کا راستہ اچھا ہے تو پھر متقیوں سے جنت کا وعدہ ہے متقی بن جائیے متقی کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے کانت لہم جزا او و فرمایا ایسے متقی لوگوں کے لیے جنت میں بہترین صلاح ہے اور بہترین پلٹنے کی جگہ ہے لہم فیحا ماں یشا نخالدین جو وہ چاہیں گے وہ پائیں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے صرف جنت یہ مقام ہے جو جنتی چاہیں گے جنت میں ملے گا دنیا کے اندر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جو چاہے وہ اسے نہیں ملتا کان آلہ ربی کا وادم آپ کے رب کے ذمہ کرم پر ہے یہ وہ وعدہ ہے جو مانگا گیا عیسائی کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ متقی لوگ یہ دعا کرتے رہے بنا آتی دنیا حسنتوں اے آخر دنیا اور آخرت میں بھلائی دے یہ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں جنت میں عطا کیا جائے گا وہ یوم یا اور اس قیامت کے دن اللہ تعالی تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا و ماں یا بدون اور مشرقین بھی جمع ہوں گے اور مشرقوں کے بت بھی جمع کیے جائیں گے جس کی مشرقین اللہ کو چھوڑ کر پوجا کیا کرتے تھے فیاقول تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتوں بتوں میں جان ڈالی جائے گی ان میں دیکھنے اور سننے اور بولنے کی صلاحیت پیدا کی جائے گی پھر اللہ تعالی ان بتوں سے فرمائے گا انتم آدو لل تم عبادی کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا ام ہوم السبیل یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے تم نے گمراہ کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو یا یہ خود ہی راستوں سے بھٹک گئے تھے اللہ تعالیٰ تو علیم ہے خبیر ہے سوال مشرقین کو تمبی کرنے کے لیے اور انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ہوگا قلو وہ بت گے سبح اے کا تجھے پاکی ہے ماں کا نا یم بگی لنا ان خزا من دون کا من اولیا ہمارے لیے ہرگس یہ بات مناسب نہ تھی کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو خدا سمجھیں تیرے مقابلے میں کسی اور کو دوست سمجھیں تو ہماری تو ضرورت ہی نہ تھی کہ ہم ایسی بات کہتے ہم تو بے جان پتھر تھے انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے انسان اور جنات میں سے کچھ لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں اور کچھ نافرمان ہے ولیکن کم ہاں لیکن اے پروردگار تو نے انہیں دنیا میں ایش و عشرت کا سامان دیا انہیں یعنی نعمتیں عطا فرمائی دولت عطا فرمائی و آبا اہم اور ان کے آبا و اجداد کو بھی دنیا میں سامان دیا تو وہ گناہوں میں پڑ گئے حقا نسو ذکر یہاں تک کہ وہ دنیا میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ پروردگار تیری یاد کو یہ لوگ بھول گئے وہ قومم بورا اور یہ ہلاک ہونے والی قوم تھے کہ جو نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر نہ کرے بلکہ نعمتیں زیادہ ملنے سے اور اللہ کا نافرمان فرمان ہو جائے تو یہ تو ہلاک ہونے والا ہے فقد كَذَّبُوكُمْ پس ان بتوں نے اے کافروں تمہیں جھٹلا دیا بِمَا تَقُولُونَ ان تمام باتوں کے ساتھ جو تم کہتے تھے اور کہتے تھے یہ بت ہمارے خدا ہیں فما تستا پی وَلَا نَصْرًا پس والا تم نہ تو عذاب کو دور کر سکتے ہو اور نہ ہی مدد کر سکتے ہو تم ایک دوسرے کی اب مدد نہیں کر سکو گے وہ میں یا غلم من کم تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا گنا کیے نزک ہو آزابن ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ن ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے وَيَمْشُونَ فِي شو اور پل بازاروں میں چلتے تھے اور خرید و فروخت بھی کرتے تھے مراد یہ کہ رسول آتے ہیں لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے تو وہ نکاح کر کے بھی بتاتے ہیں وہ بال بچوں کی پرورش کر کے بھی بتاتے ہیں وہ کاروبار کر کے بھی بتاتے ہیں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اگر ایسا نہ کریں تو پھر رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال اور بہترین نمونہ کیسے بنے وجہ بادہ کملی باد اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو چرب زبان ہیں اور وہ چرب زبانی سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ دوسروں کے لیے آزمائش ہے بندہ حق پر قائم و دائم رہے اور ان کی باتوں میں نہ آئے مجھے کسی نے بتایا انہوں نے خود یہ پروگرام ٹی وی پر سنا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹی وی پر ایک خاتون نے یہ بات کہی اب تو میں نوز اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اب تو نوزال ٹی وی پر کفریات تک بکے جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے حالانکہ شراب حرام قطعی ہے اس کو حلال سمجھنا کفر ہے کبھی وہ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں ٹھیک ہے انسان گنا کرے تو گناگار ہے مگر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بسا اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا ٹی وی پر کوئی خاتون اس طرح بول رہی تھی کہ نوزب باللہ میں ذالق برقع پہننا چادر پہننا پردہ کرنا یہ حرام ہے نوزب اللہ مزا عجیب و غریب بات ادے کی تھنکنگ کیا ہے پتہ کیسی شیطانی وار دیکھیں اور کیسے لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں آگے اس نے کہا اس لیے یہ میری تھنکنگ ہے یہ میری سوچ ہے اس طرح وہ بکواس کر رہی تھی کہ میری یہ سوچ ہے کہ اسلام اٹریکشن کو منع کرتا ہے کہ ایسا لباس نہ پہنو کہ لوگوں کی نگاہیں تم پر پڑھے جب سارے ملک میں بے پردگی عام ہے تو اگر کوئی عورت چادر اوڑ عور کر یا برقع پہن کر نکلے گی تو سب اسے غور سے دیکھیں گے تو لہذا اب جب سب عورتیں بے پردہ ہیں تو ہمیں بھی بے پردہ ہو جانا چاہیے نوزب اللہ نظال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ان کو عقل ہے کہ حضور اور صاحبۂ کرام تو پردے کا حکم دیں اسلام تو پردے کا حکم دے اللہ تعالیٰ تو پردے کا حکم دے اور ان کی تھنکنگ کیا اللہ سے بھی بڑھ کر ہے ناؤزب اللہ نظال کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھتے ہیں یہ کفر ہے کہ انسان ایسی تھنکنگ لائے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو نوزب اللہ نظال بعض خواتین وہ پردہ نہیں کرتے اور کہتی ہیں کہ ہم پردہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا دل صاف ہے اور یہ جو برقع پہنتی عورتیں ان کے دل صاف نہیں ہوتے اب بتائیے کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے چھوٹا الزام لگانا جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور پھر دل صاف ہونے کی بات جہاں تک ہے تو ازواج متحرات سے بڑھ کر کن کا دل صاف ہوگا صحابیات سے بڑھ کر کن کا دل صاف ہوگا جب حضرت میمونہ اور ام سلمہ کی روایت آپ نے سنی کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ تم عبداللہ بن ام امتوم سے پردہ کرو تو وہ کہنے لگی یہ تو نابینا ہے تو آپ نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی ام سلمہ اور حضرت میمونہ کو پردے کا حکم ہے حالانکہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کے نکاح میں جو خاتون آئیں وہ نکاح سے پہلے بھی بے حیائی کے خیالات سے ہمیشہ محفوظ رہیں اب نکاح کے بعد بھی محفوظ رہیں شیطان ان پر اس طرح حملہ بھی نہیں کر سکتا جب انہیں پردے کا حکم ہے تو ان سے بڑھ کر پاکیزہ کون سی عورت ہوگی یہ سب شیطانی چال ہے شیطانی وار ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شیطانی باتوں سے اور شیطانی جو چیلے ہیں جو شیطان کے دوست ہیں ان کی باتوں کو سننے سے اور ان کی باتوں پر غور کرنے سے اور ان کی باتیں سن کر گمراہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے وجہ اللہ باد لاد ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا وہ چرب زبانی ایسی ہے کہ وہ شیتان ان کی زبان میں بول رہا ہوتا ہے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے اور کیا تم صبر کرو گے کیا تم ضبط کر سکو گے اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے اور نیکی پر استقامت عطا فرمائے وہ کان رب کا آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے جو جو کہہ رہا ہے اور جو جو کر رہا ہے ایک نہ ایک دن برے کو برا سلا اور برا عذاب دیا جائے گا برے کا انجام بالآخر برا ہے ایک نہ ایک دن موت ساری لذتوں کو ختم کر دے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑی